عظام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مترسکن مجھے خورن گرمی اور باقی تمام خورن کے مسلم ایک بار سے سلام عرض کرتے ہیں ہمارے سلسلہ درجل اوود کا باب الحج میں سے سفر نمبر ایک سے بیالیس درس نمبر ایک سو درس نمبر انیس آلوم کے عمر کانوں تک پہنچا رہا ہوں اس میں حج کے بارے میں احسار کے بارے میں احسار نوشات یعنی جو حج بجا رہے تھے اچانک اس کے لیے کوئی رکاوٹ پیدا ہو گیا ابھی حج کے عملیات پورا نہیں ہوئے ہاں جی احرام باندھا تھا میں نے مینا میں گیا تھا یا الفات میں پہنچا تھا پھر اس کے لیے موانی پیش آیا یا مینا میں پہنچا تھا اس کے لیے احرام باندھا ابھی حج کی عملیات شروع نہیں کرنا تھا اس کے لیے موانے معوانے کیا ہے موانے اس کے لیے بیمار ہو گیا ہاں جی حجک عملیات آگے بجا لانے سے رہ گیا یا اس کے لیے کوئی اور حج سات واقع ہو گیا ہاں جی اور وہ معذور ہو گیا نہیں جا سکا شدید زخمی ہو گیا نہیں جا سکا حج عملیات بجا نہیں لا سکا یا دشمن کی وجہ سے کوئی سلوک وہ سیریسلی خطرہ ہو گیا جان کو ہاں جی تو ایسی تمام صورتوں میں بندہ احرام حرام سے نکل سکتا ہے اپنے احرام سے نکلنے کے لیے اس کو اچھا تو ان موانے کے پیدا ہونے کو احسار بولتے ہیں ہاں جی وہ حش کے عمل بجا لانے سے محصور ہو گیا اور وہ اس کے لیے کھڑا ہو گیا اب یہ بندہ جو ہے ایک قربانی جو ہے دے دیں گے یہ قربانی اگر ہو سکے تو مینا میں پہنچائیں گے مینا میں پہنچا کے قربانی ضبح کرنے کے بعد یہ بندہ پھر احرام اتاریں گے اگر مینہ میں پہنچایا نہیں پہنچا سکا اس کے لئے فرصت نہیں گنجائش نہیں ہے تو جہاں بھی اس کو موقع ہو سکا وہاں پر قربانی ذوا کرنے کے بعد ہی احرام سے نکلیں گے قرآن قربانی ذوا کرنے سے پہلے احرام سے نہیں نکل سکتا ہے قربانی ذبح کرے گا ہاں جی اس کے بعد پھر احرام سے نکلیں گے اسی سلسلے میں یہ بحث ہے تو عمل احسار و بھارت احسار یہ کے اصطلاحات میں سے ایک یہ بھی ایک اصطلاح ہے ہاں جی احسار فعاول کیا احسار فاول امتناؤ امتناع یعنی کیا ہے رکاوٹ پیدا ہونا لیل مہرمیں ہاں جی حج کے احرام باندھے ہوئے شخص کو احرام میں موجود شخص کو امتناع حج کے عملیات بجا لانے سے ممتنے ہو گیا یعنی رکاوٹ پیدا ہو گیا نہیں بجا لا سکا ہاں امتناع من ادائے مناسب ہی ہاں جی ممتنا ہو گیا اس لیے ممکن نہیں رہا محرم کو کس چیز سے بن من مناسق مناسب مناسب عملیات حج حج کی عملیات کو ادا کرنے سے ہاں جی وہ رہ گیا اس کے لیے رکاوٹ کھڑا ہو گیا سبب کیا ہو بیائی یہ سبب کان ہے سبب کچھ بھی ہو جائیے سبب جو بھی سبب کان ہو سبب کچھ بھی ہو آگے خود تشریح کریں امام ادوبین یا سے دشمن کی وجہ سے اس کو خطرہ ہو گیا ہاں جی دشمن کے خطرہ ہو گیا لہذا اس نے اچھا حج کو احرام میں بدل دیا اس نے احرام سے نکل آیا ہاں جی ابو و سے نکلنے کے لیے اس کو ایک قربانی دینا پڑتا ہے قربانی ذبح کرنے کے بعد جو ہے پھر وہ احرام سے نکلے گا تو اس کو حج کو آگے وجہ لانے میں رکاوٹ یا دشمن ہے مین ادوبن او من, من مرض یا کوئی بیماری ہو گئی جس سے وجہ سے وہ آگے حج کے عمل بجا نہیں لا سکا اور مسلمہ اس جیسی کوئی اور رکاوٹ جیسے کوئی حادثہ واقعہ ہو گیا ہاں جی ایکسیڈنٹ ہو گیا خدا نہ حوصلہ جس وجہ سے وہ معذور ہو گیا کو ان کو بھارا کسی نے کسی وجہ سے حج کے عملیات آگے بجا لانے سے نہیں لا سکا اس کے لیے رکاوٹ پیدا ہو گئی تو پھر کیا کرنے بھائی جو پھر جائز ہے اس شاخ کے الطحلیل و احرام سے نکال لانا لالموثر اس حج کے عملیات بجا لانے کے لیے رکاوٹ پیش آمادہ شاخ کو مؤثر وہ شاخ ہے جس کے علاوہ رکاوٹ پیش آ گئی اب وہ حج کے عملیات آگے ادامہ نہیں دے سکتا ہے تو اس شاخ کو مؤثر ہوتے ہیں جو ہش اب آگے عملیات کو پورا نہیں کر سکتے اس کے لیے سیریسلی موانے پیش آ گیا تو اس کے لیے احرام سے نکل آنا جائز ہے میں نے مؤثر کے لئے جو معصور ہو گیا اس کے لیے بجا نہیں رہ سکا اس کے لیے جائز تحلیل ہونا یعنی خود کو آزاد کرنا مین احرام ہے اپنے احرام سے یعنی احرام سے نکل آنا اس کے لیے جائز ہے اور وہ احرام سے نکل آنا چاہتا ہے تو وہ میں زیادہ حل الحصروں جب مؤثر یعنی جو پابندی مشکلات شکار سے کا شکار حس بجا لانے سے رکاوٹ کا شکار آدمی جب احرام ہل ہو جاتا ہے احرام سے نکلنا چاہتے ہیں تو پھر فعل ہی دمن تو اس پر واجب ہے خون یعنی ایک جانور ذوق کرنا اپنی صطاعت کے مطابق ہاں جی جیسے وقع بیا اونٹ گائے یا کم از کم کو بکری اور مینڈا وغیرہ بیڑ وغیرہ ہاں جو امور پورا ہونے والا کوئی جانور ذبح کرے پھلو کا ذرا علام یا اب اگر جو ہے جانور تو انہیں حصر میں زبر کرنا ہے لیکن اگر وہ قدرت رکھے علامیہ پسا یہ کہ بیچ دیں حد جاؤ اس قربانی کو جانور کو ہاں جی اعلامہ مینا تک پہنچا سکے وہ یوحا اور پھر مؤخر کرے تحلل اللہ اس کے احرام سے نکلنے کو پہلے جانور کو مینا پہنچا دیں وہاں ضوح کرا دیں اس کے بعد حرام سے نکل آ جائیں ہاں جی حتیٰ آخر موخر تحل اللہ ہو ہاں جی اس کے ہل ہونے کو لباس ہو حرام سے نکل آنے کو حتیٰ صلاح دیا ہو یہاں تک کہ پہنچے اس کے یہ جانور جو ہے قربانی کا جانور یعنی جو اسے گفارغ کے طور پر دے رہے ہیں دم کے طور پر دے رہے ہیں فیاض بہو پھر اس جانور کو مینا میں ذوا کریں اور پھر ذبح کرنے کے بعد احرام سے نکل آئیں اگر یہ صورت ہو جائے تو کہنا افضل آ تو اس کے حامی یہ افضل ہے پہلے جانور کو منا پہنچا دیں وہاں پر جانور ذبح کرے اور ذبح کی خبر پہنچنے کے بعد پھر یہ آدمی احرام سے نکل آئے لیکن و علم یادر اللہ وم اور اگر یادر قدرت پیدا نہ کر اللہ علیہ اس چیز پر یعنی وہ اس کے پاس فرصت نہیں ہے وقت نہیں ہے یا حالات اجازت نہیں دیتا کہ جانور کو مینا تک پہنچا دیں اور پھر وہاں پر جانور ذبح ہو پھر احسام سے نکلنے کے لیے کچھ ٹائم چاہے تو وہ ٹائم اس کے پاس نہیں ہے اگر وہ اس چیز پر قدرت نہیں رکھتا ہے تو یہ جو جائشے ضبط و حج اس کے کفارے کے اس جانور کا ذبح کرنا ہے سو استرا راجہن وہ اس مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں ہے سو وہ محصور ہو جاتے ان کیا ہیں یعنی کیا ہے اس کے لحاظ کی عملیات آگے وجہ لانے میں رکاوٹ پیش آتی ہیں ہاں ہو جاتی ہیں تو وہیں پر اس جانور کو ذبح کریں اور حیض تفقیہ جہاں اس کے لیے ذبح کرنا اتفاق ہو جہاں مشکل پیش ہے وہاں ممکن نہیں وہ جانور ذبح کرنا تو اور کہیں ذبق کریں اس کے جانور کو البتہ آج کے یہ چیز ممکن ہے بندی کو مثلاً وہ مینا و مینا میں ہے ہاں جی وہ مثلاً حرم میں ہے مکہ میں اس کے لیے پابندی اس کے لیے مشکلات پیش آیا لیکن اس کے دو صاحبہ مینا میں ہے تو ان کو آج کل فون سے بتا سکتے ہیں بھئی وہاں پر ملے یہ مشکل پیش آئے آپ لوگ وہاں پر میری طرف سے جانور ذبح کریں تو وہاں پر ذبح جانور ذبح کریں جانور ذبح ہو گیا تو یہ یہاں پر احرام سے نکل آئیں آج کل تو یہ سہولتیں نسبتاً آسان ہیں اگر کسی کے لیے ایسا مشکلات پیش آ جائیں تو جوش آز میں یہ قربانی ہو سکے مینہ ہی کے اندر ذبح کرنا ہے مینا کی قربانی کے حدود میں تو اس طرح فون کے ذریعے سے وہاں جو آپ کے بندے ہیں ان کو حکم کریں کہ وہ جانور آپ کی طرف سے ذبح کریں جب ذبح ہو گیا تو آپ احران سے نکل آئیں تو یہ افضل صورت آپ کے لیے آسانی ہوگی تو فرما جو ہے اگر قدرت نت یا جو جو ذف ہو جائے سے اس کے جانور کا ذبح جانور کو یا جو جو ذف ہو حد یا حد اس کے جانور کا ذبح کرنا ہے و صرف جہاں سے رکاوٹ پیش آئی حیث کی عملیات بجا لانے میں اور حیض و طبق یا جہاں اس کے لیے جانور کا ذبح کرنا اتفاق ہو جائے نہیں ممکن ہو جائے فیم بگے تو باہر اس بندے کو چاہے جو اس رکاوٹ کا شکار ہو چکا ہے وہ حج کے عمل آگے بجا نہیں لگ سکتے اللہ کل عالین ہر حال میں یتحل یہ بندہ احرام سے نکل آئیں کب بعد ضب ہی, ہی بہرحال جانور ذبح کرنے کے بعد اس دم جو جسے جرمانہ کے لحاظ سے اس فارے کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد وہ احرام سے نکل آنا یہ لازمی ہے ہاں جی یہ لازمی ہے یعنی البتہ اگر ہو سکتے ہے جانور مینا میں پہنچا ہیں وہاں ذبح ہونے کے بعد آپ جہاں بھی ہیں سے نکل آ جائیں اگر آپ مینا اس جانور کو نہیں پہنچا سکتے تو جہاں وہ آپ ہیں جہاں آپ کے جانور کا ذبح کرنا ممکن ہے وہاں جانور کو ذبح کریں ذبح ہونے کے بعد ہی آپ احرام سے نکل سکتے ہیں خوب یہ بات ختم ہو گیا اب اس کے بعد ایک بندہ اس سال تحج سے وہ بجا نہیں لا سکا وہ حج سے لے گیا تو اس صورت میں آپ اس نے اپنے حج کے جو بدل ہیں ہاں اب اس کے سال کے حج اگر واجب حج تھا اس کا حج تو خراب ہو گیا ہاں تو اس میں آئندہ سال جب اس نے سے اس کو کرنا ہے تو شاذ فرماتے ہیں بہتر صورت یہ ہے کہ خود کریں اگر آ سکتے ہیں تو خود کریں خود خود بجا لائیں اسی طرح یہ رکاوٹ کا شکار آدمی کو ترجیح ہے شرن کے خود کریں اسی طرح ہر وہ شکر جو خود مینان جو خود حج کے عملیات بجاہ لا سکتے ہیں وہ بھی اپنے انہیں حج خود کرنے کا حکم ہے اگر خود نہیں جا سکتے ہیں معذور ہے بیماری ہے پتہ ہے بیماری اب ٹھیک نہیں ہونے والا ہے ہاں جی تو ایسی نامیدی کی صورتوں میں کسی کو نائب بنا کے بیچ سکتے ہیں ورنہ جب تک خود صحیح سالم ہیں حج کے عملیات پہلے بھی شروع میں بکا ہوا ہے کہ خود نے کرنا ہے اور اس طرح یہ مؤثر شخص کو بھی بتا جس کو رکاوٹ پیش ہے یہ بھی اگر ہو سکے تو خود کریں لیکن اگر خود کو جانے میں پھر بھی رکاوٹ ہے یا کوئی نہ کوئی مشکلات ہیں جس وجہ سے نہیں جا سکتے اب اس پر تو حج قضا ہو چکا ہوا ہے اور اس کا حج واجب ہو تو پھر کسی کو نائب بیچ دیں تو جو جائے سے لمحر ہش کے اس رکاوٹ کے شکار شاط اور حج کو اب تو حرام سے نکل آیا اور ہش اس کا ناقص ہو گیا ادورہ ہو گیا تو اس شاعظ کے لیے بھی ولی غیر اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے حج کرنا ہے ہاں جی پہلی دفعہ یا بعد کی جو بھی دفعہ تھے تو اس کی رقم یہ یک دن اگر قدرت پیدا کریں تو یوباشرا کی مناسب بناف سے یوباشرائے نے حج کے مناسب کو خود انجام دے دیں یوباشرا مناسب بنافین حج کو انجام دے دیں بنفِ خود خود نفیس حج کے عملیات کو وہ موثر کا شاہ شکار شاعب آئندہ سال کے حج کو خود کر سکیں اگر یہ کام کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ دوسرے لوگ بھی جن پر حج واجف ہے اور مصطعف ہے اور وہ جا سکتے ہیں تو خود جائیں کسی اور کو نہ بھیجیں البتہ اگر کسی کو بھیجنا پڑے تو اس صورت میں وہ جود ہو جائزہ یس طنبہ کسی کو نائب بنائیں مسلمان جب نائب بنانے کی نوبت آئے جہاں نائب بنانا جائز ہوا تو اس صورت میں پھر جائز نائب بنائیں کسی مسلمان کو کون سے مسلمان عادل جو عادل ہو یہاں فق میں جو ہے نا عادل شمورا جان لے آتا ہے وہ شاخ جو گناہ نے کبیرا بالکل نہیں کرتا ہے اور صغیرہ کبھی بار بار مرتکب نہیں ہوتا ہے اور شرعی واجبات فرائض کا پابندی سے عمل کرتا رہتا ہے بابا نے ایسے شاخ کو عادل کہا جاتا ہے تو ایک عادل شخص کو دیں اب وہ عادل شخص جو مسلمان کو بھیجیں راج الن کہنا اب یہ شاد خواب مرت ہو اور امراۃن عورت ہو ہاں جی یعنی ایک عورت مرد کی طرف سے حج کر سکتے ہیں حج عورت مرد کی طرف سے بھی حج کر سکتے ہیں اگر وہ مسلمان اور ہیں تو آپ کی جانشی میں تا بتا جو ہے آپ نائب بنا سکتے ہیں کسی مسلمان عادل عمارت عورت کو کب انستاطا اگر آپ کے پاس گنجائش ہیں یاستہ جرا ہو کہ اس مسلمان عادل مرد عورت کو اجرات پر لے لیں یا حج کہ آپ کے لیے حجر کریں تاکہ وہ آپ کے لیے حج کریں <coughs> اب جس کو آپ نے اجرت پر بھیجنا ہے ہاں جی اس میں جو ہے وہ شخص جس پر حج واجب ہے خود پر اس کا ہم نہیں بیچ سکتے ہیں ایک تو یہ ڈر ہے کسی بھی عسمان فرقے میں نہیں بیچ سکتے دوسرا وہ شخص جس پر جس نے اپنے واجب حج کر لیا ہے اس شخص کو یا اس شخص کو آپ آپ سکتے ہیں بلاشکر صاحب کی نظریں اگر آپ خود نہیں جا سکتے تو لیکن اس شخص کو جو جو ہے جس نے خود حج نہیں کیا لیکن نہ کرنے کی وجہ غربت کی وجہ سے ہے اس کی غربت کی نہیں کیا ہے تو ایسے شخص کو اگر آپ نائی بیچنا چاہیں تو ہماری فقے کی روشنی میں اس کو بیچ سکتے ہیں جو اپنی غربت کی وجہ سے نہیں کیا ہو لیکن دوسرے بار مسلمان فرقوں کے نزدیک ایسے شاخ جس نے کبھی بھی حاصل نہ کیا ہو والا غربت کی وجہ سے نہیں کیا ہے یا مالدار ہے اس کے باوجود نہیں کیا ہے جس کو ان کے طرف سے جس نے حج کبھی نہیں کیا اس کو نہیں بیچ سکتے ہیں بیچیں گے تو حج اس کا ہو جائے گا آپ کا نہیں ہو جائے گا ان کا یہ فتویٰ ہے لیکن ہمارے شاست نم شاست محمد نربا رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے اس کا نظریہ یہ ہے کہ جو ہے اگر وہ شاخ جس کو اب نائب بنا کے بیچ رہے ہیں وہ خود و غریب ہو اور غربت کی وجہ سے نے کیا اس کو بیچ سکتے لیکن ایک آدمی وہ امیر تھا حج واجب نہیں کیا اس کو نہیں بیچ سکتے ہیں. تو سر وہ بندہ جو امیر تھا یا اس پر حج واجب تو اس نے کر دیا ہے تو اس میں اس کا واجب حضا ہو چکا اس کو بھی بیچ سکتے ہیں ولاجر ہو جس کو اپنے حجاب تر ہیں ہے یقین شرورت شروراج بھی حضرت اسلام میں جو شقیہ باول حج کے اطلاع میں ایس اس شاعظ کو کہا جاتا ہے جس نے حج نہیں کیا ہے ہاں جی سرورا وشاعد کیا جس نے حج نہیں کیا اس کو آپ بیچ سکتے ہیں ولاؤ خان اگر یہ حج جس نے حج نہیں کیا ہے یعنی جس کو آپ نائب نائب نائب جو نائب کو چاہیے یا, یا کون سرورا حج ثروراشاس کے بولتے ہیں جس نے حج نہ کیا غربت کی وجہ سے نہ کیا ہو تو حرمند شاہ صاحب فرماتے ہیں ولاؤ خان سروتن اگر وہ سرورا اور جس حج نہیں کیا ہے ہاں جی اور لیکن غربت کی وجہ سے نہیں کیا ہے تو وہ سرورہ ہو والب والے حاج اور اس فرحال واجب بھی نہ ہو تو لاباشہ بھی تو اسے حج کو حج پر بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس کا آپ سکتے ہیں اس کے بعد آئندہ درجہ ہے کل ان شاء اللہ کے آگے دے